مفتی مردو سی محمود جی نے فضل کا پیو بابی ہو سن شیے سن سمجھ نہیں آ رہے ہیں مشترکہ شمار ہوں سارے رایا دفے ان yeah. دفع yeah. <tos> کی لکھیا ہے yeah, yeah. <tos> رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص توہین کرے اس کی سزا پھانسی ہے yeah. Yeah. سور ویسا بنوان سی دا سردار, سردار اپنے وقت دا کا سارے بنا رہے نے قانون کی گستاخ رسول کی سزا پانسی ہے تو ہی نے کرنے والے کی سزا کیا ہے یہ سارے اس میں ہیں اب ظاہر بات ہے شیعہ کہہ رہا ہے گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے تو اس کے نزدیک وہ خود شیعہ گستاخ نہیں کوئی اور گستاخ ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے یعنی وا اب بھی گستاخ نہیں کوئی اور ہے جن کے لیے پھانسی ہے نیسری بھٹو جیسے لان جیسے جو کہتے تھے کہ اسلام ظلم ہے اسلام فساد ہے اس کی بیٹی بھی کہتی تھی کہ یہ ہاتھ پاؤں کاٹنا واشیانہ سزائے ہیں <تصفح> وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں توہین رسالت کی سزا پھانسی ہے ہم پیپلز پارٹی والے تو مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں اب گستاخ رسول کو باہر ہوگا اس کے لیے سزا پھانسی ہے یہ سارے گھر کے سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں تو کوئی گستاخ رسول نہیں ہے نا یہ تو سارے صحیح مسلمان اور عاشق ہیں ٹھیک ہے گستاخ کوئی نہیں گستاخ دسو ہے اور مرزائی بھی شامل نے رکھ لیا مرزائیوں کو اکالی صرف قرار دیا گیا یہ تو نہیں کہا گیا کہ گستاخ رسول ہے کہاں بیٹھے توجہ کریں کیا کہا گیا ہے اقلیت ہے ٹھیک ہے آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی مرزا کو گستاخ رسول کہہ کر پھانسی لگا دیا گیا سنا ہے گستاخ رسول وہ بھی نہیں ہے اب یہ تو سارے مومن اور حضور کے آشک دیوانے پروانے مستانے اور بات اب ہو گئے اب گستاخ رسول اور توہین رسالت کرنے والے کی کچھ شرح تو بتائیں وہ کون ہے وہ ہے ہی نہیں اگر یہ جناب تھا سلمان شیطان شیطان تاثیر ہے وہ بھی تو گستاخ رسول نہیں ہے کیا ہے حکومتی کاغذوں میں حکومت کے آئین قانون میں وہ گستاخ رسول ہے نہیں ہے گستا تو گستاخ بتاؤ تو صحیح ہے کون وہ ایک درخت ہوتا ہے کسی زمین میں ایک درخت ہوتا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے وہ گستاخ رسول ہوتا ہے سارے گستا کے رسول پہن یا پھر کٹھے ہو کے گستاخ رسول قتل کی سزا بنا رہے ہیں واہ ہے اس کو کہتے ہیں اپنے خدا رسول سے مزاق اور میں نورانی کتے سے پوچھتا ہوں وہ نیازی شیطان بتاؤ تم کہاں سے? وہ بغیر تو ہمارے نہ ہمارے ہمارے اسلام میں تو یہ کچھ بیٹھے ہیں جو تمہارے ساتھ بیٹھے جو کہتا ہے شیطان کا علم رسول کے علم سے زیادہ ہے شیطان روئے زمین کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم یہ ماننا فرض ہے اگر نہیں مانو گے تو کاخر ہو جاؤ گے اور رسول اللہ کے لیے اتنا وسیعت اگر مانو گے تو پراندی پر کی کوئی دلیل نہیں اگر مانو گے تو مشرق ہو جاؤ گے اگر بہن چود یہ سے رسول نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور کیا کہ نورانی کے نزدیک یہ رسول نہیں یہ استاد رسول کا دشمن ہے اور قانون بنانے میں شریک ہے سمجھ نہیں آ نمبر ایک نمبر دو اس اسی, اسی کا اسی کا کو بتاؤں اسی دو سو پچانوے سی کا اس میں قتل جو رکھا گیا ہے کام سی سزا رکھی گئی ہے گستاخ رسول کی چلو بہنچو لکھ یہ لکھا ہوا ہے آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پاکستان میں کسی گستاخ رسول کو سزا ملی ہو تو گستاخ رسول ثابت ہوا ہو گستاخ رسول کو سزا ملی ہو ثابت کرو غازی الدین شہید جیسے گستاخ رسول کو قتل کرنے والوں کو لٹکایا گیا اور ان کی مثالیں کے سامنے اتنی, محایت, کئی بندہ گستاخ کے ماریا ہے ایسا عجیب قانون ہے کہ گستاخ کے رسول ایک بھی اج تک چروجا پچوجا سٹ سال کے اندر پاکستان پیدا ہی نہیں ہویا نہ کدی سزا لگی سیاشک رسول جتنے ہوئے نے جنہوں نے گستاخا ماریا ہے وہ پھٹے سارے لگ بھی گئے کوئی آئے انتظار کرتے ہیں جی وقت آ نہیں ہوا چلو جس طرح کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ باقی نبیاں ماں بین دیا گالا کٹتا رہے تو پانسی کوئی نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر باپ آدم علیہ السلام تک جس کو مرضی گالی نکالتا رہے سزا پھانسی مل سکتی تمہارے آئی کیا اور اسی ایک نقطے پر ایک لائن وکیل نے چشتیاں دن گستاخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کے گستاخ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڑا کر دیا ہو گیا سول جج سزا دے آ گئی کہ نا شاشدیا اس مینو آپ گل سنائی آخر جی میں ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی میں کیا جناب دو سو پچانوے صرف رسول اللہ کہ باقی کسی نے رسول چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی رسول جو ہے اس کی توہین کرنے والا کافر ہے واجب القتل ہے اسلام سے خارج ہے اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اللہ فرماتا ہے چل جلا ہم رسولوں کے ماننے میں تفریق نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ رسول کو کو مانیں تو اس کو نہ مانیں یا یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت کریں اس کو گالی دیں یہ ہم نہیں کرتے ہم کافر ہیں کیا یہ کافر کا کام ہے نبیوں میں تفریق کرنا مومن ماننے میں تفریق نہیں کرتے سمجھ نہیں آ رہا और बड़ा नबी के हवाले से अपने नबी के के बच्चों ने अपने नभी से कैसा किया हुआ, देखो तो सही, 295 फांसी, दो सौ पचानी की छियानवे सतानवे अठानवे नड़ानवे सौ एक दो तीन सौ दो نمبر شہید ورگ نے سزا ہے پاکستان سدا ہے تین نا... سو تو, تو نہیں ثابت ہو جائے کہ وہ واقی گستاخ رسول ہزار بندے اگوئی دے چڑیے کہ انتے نے بکواس کی ہزار بندہ اگوئی دے چڑے یہ بندہ مارن آڈے قانون بچ سکی کو گئی ہو واقعی گستاخ سے ماریا پھر بھی پھٹے لگے گا کہ بچے دا جس آشق نے غازی المدین شہید ورگے نے گستاخ ماریا جس آشق نے کسی گستاخ رسول نو مارا جرم کیا کہ گستاخی کی رسول اللہ کی گستاخی کیشق غازی نہد وی گستاخی کی گستاخ کا چڑھا دتا ہے چڑیا مجرم بنیا نا جہاں گستاخ رسول اللہ کا مجرم ہے نا گستاخلا گجرم بنیا ہے گستاخ رسول نو قتل کرا آ شکم بنیائی دونوں کی سزا ایک سزا ہے جڑا مجرم بنیائیں گستاخ رسول دا یہ سزاوی پھٹا ہے جیڑا خود گستاخ رسول ہے وہ گستاخ بنیائیں نبی پاک دا وہ سزاوی پھٹا ہے ان بسو ہے رسول اللہ دے مجرم دی سزاوی اونی گستاخ رسول دے مجرم دی سزاوی اونی دوما دی سزا جدو اکو تو برابر برابر ہو گئی دی عزت سزا دی عزت اس آئین ہو جس دے جس جس دفع اس رسول رسول قدر عزت برابر مسلمان کی لگی اس واسطے نہ درد مندوں یہ بول پائےمت آ جائے اس واسطے سانو چوکی ران دے یار اس واسطے بابا جی با میلا کھیل میلہ رپل بینچرو وہ روپیے کما لینا ادھر وہ نعرے مارگ روپیے کما لینا ادھر جیڈنے پہ بیچو تو اپنی کھیڈ یہ کھیل دو سان چھیڑو نہیں تو سارے کھیڈ جڑے نا چکتے باندر پورے پیر سارے کام کے گزرے ہو گئے گاٹے چلا پا ل گے یہاں آپی کے بچے اج تک ایسے وڈے کپڑوں لکائی رکھے جی تو سان پتا نہیں بڑھائی رکھا جائے آپ کی جب جا کے لو روئے زمین کا کوئی بندہ میرے کو سوال کا جواب د اور دس دائیو آئین بنے بچ تو سارے جڑیان پر ہی نہیں قان سارے شریق جے گستاخلے تو ساری حکومت مسا بننا کوئی بھی ادال تسلیم کرتے ہیں کیا تسلیم لا دینی مجبری سارا اگر یار نو تسلیم کرنا آخر میں پاگلو تسلیم اور جبر اکرام میں بڑا فرق ہے تسلیم کا معنی انکلاس ہے جب تک اندر میں مانے اس وقت تک تسلیم نہیں ہو سکتا سمجھنے لکھا لکھا روڈ یورپ جو کام کیا اصا مسلمان سے کر گے جی میں سڈے اتنے ہوا سی یہ اپنی تاسی تعلیم دتی اپنی زبان دیا یونان پر روح والے کنجر یورپ جب تعلیم شروع کر دیتے یہ یورپ کا غریب ہو انہوں نے ہر جاتی نیکتاف ہے عدل ہے مہربانی برامد ظلم برمد سمجھ لگتا انہوں دے رنگ جنگے گئے انہوں نے تعلیم اپنا لگ ایسے ایسے گئے کہ جی ساڑو یہ جا جائے جدا, نہ ہون جدا ہون تو لگا جائے ادھر لگا جائے, لگا جائے اپنے آپ وکرے نا پھر کیا پھر خدا اتو مصیبت گلے روبیاں یونانیاں کٹے غرق ہو جائیے اور گی اسے جدا نہیں ہو سکے انہیں آخیا اصل ادھر ہی اصا مسلمانوں اپنی تعلیم اپنی زبانیں یہ فیلا دیا گے اپنی سیاست نظام فیلا دیا گے انہیں ہڈا چا رکھ جائے گا یہاں کے بندے سارے سارے سارا کچھ کا دفاع کراؤ گے سارے نظام بچاؤ گے لڑن گے مرنگے اندر ویڈیو پولیس حکومتیں مردوں نے اندر وی لڑنگے مرنگے تو یہ اج وڑ جان گے یہاں کے سارا کچھ اجن وڑ جانا ہے تو سارے دوست آشک جمانے بن جانگے. खुद लवन आएगा तो साठे मर जाने जुदा नहीं होगा कही ना कि जमें रला लो तो हूं किसी आखो बमया नहीं जरा वखरा कर लगे नहीं جنو نے چار سو سال پہلے تو اللہ دا فقیرت دے گیا ہدیسا پڑھنے بتا کچھ لیکن اس بزرگ کا کمال ہے سارا کچھ نہ دس کے دس گیا کشمیر دی لولاک پہاڑی ہے. اُتھے دربار ہے حضرت شاہ نام پتے سارا کچھ در کیا دس دا این دسلا دا तकसीम हिंदुस्तान वीचे का दो मुल्क को बन गए फिर सारे पत्ते हते पूरे मेरे को किताबा छाप रहा उन्होंने भी छाप रहा दा तर्जमा शाप भी छाप छपना है यही सही गोद लार्ड करदन होंजर का पुत्र अंग्रेज उन्हें सर पाकिस्तान बन तो पहले पाबंदी ला दिखती थी क्योंकि उन्हें दसियासी उन्हें जी दसी गल दसना थो उन्हें फरमायासरी जंग होगी अभी मैं दो जंगा का जिक्र किया دو جنگ عظیم جی میں انہیں تاریخ بھی دسی اس تاریخ نو ہونی سے تاریخ نو ہوئی ہے یہ بھی دسیا این کروڑ بندہ مرے گا وہ بھی کروڑ بندہ مریا تیسری جنگ عظیم نے فرمایا ہونی مرکل بنے گا پارکشان دسیا اتنے شروع یورپ تک پھیل جانی ادا کنگ چلنی ہے صرف ادھے گھنٹے کے اندر فرمایا جہا برطانیہ یہ جزیرہ روئے زمین تو قیامت تک واسطے ختم ہو جائے گا جزیرہ ہی ختم ہو جائے گا جیت ملک وستا پہ برطانیہ کھڈو ایک شہر نے شاہ نہیں مکیاں پھر یہ بھی دسیا ہے کہ یہ پاکستان یہ ہی پھر اسلام ہوے گا ہندوستان پورے اسلام اور ایک پرستی سارے رسم ہو بابا نे मत, نे मत پیش ہے ف فرمایا کو اصلہ ہونا ہےز اسم کٹے کٹا ہونا جس بھی رب لگے گا کٹھا مصیبت نظام پیانے، جب یہ مولوی نظام کے لانے کی باز باز ختم کر دیں گے اس وقت نظام سر یہ لگے کے نام نا سمجھی کنجر رہے ہیں <تصفح> جسے مرضی پوشل چوک لیں دید دھرنے اور جی بہن چوتا میں فوٹو ویکیا بے لذیذ ہے میںلتاب ہے چود نو پوچھو بھائی یہ اسلام گشتی یورپ کا سودا کھڑا لگو تو مکے کا سودا ایسا پیار لگو بہن چوی چکے نا دے اوہ اسلام اسلام خاتون جنت کا کوئی سنت طریقہ ادا کیوا تیرے اسلام تو باہر دے آخر کوئی ہونی ہے میر بانی کرو تھانو او لیا چاہنا یہ دنگ بنا کے قصہ ملکہ ہی ہی ہی ہی نے اس کی انسان اس کی انسان جارہاں سارا قصہ ہونے جیسے ہیں چیزنے سے وہ قصہ ہونے جانتے اسلاموں میں پہلتا جائے حضرت صاحب جب میں یہ کی کو خلصما آرئی وہ نہیں جگہ کہ وہ سیریوں جگلانے کی بیٹی آئی وہاں سے خلصما نہیں ہوگی وہاں کو خلصما نہیں ہوگی میرے حضرت چھوٹے ہمیں نے وہ سمجھو گل بار ہے حقوق لین ٹور سارے سکولی مرد گیت گڑیاں لہدہ لیندہ اتو تک لے آتا ہے بڑھی لوگوں کو استعمال ہوتا ہے فلم بنتی ہے تو جگ ویچ یہ بلو پہ یہاں پوچھے بھی ات کے حقوق اتنے تک تو لے آدھا جی پہن چاہ دسو ہالے کہڑی شہروں ٹکرا گئی کو ٹکر گیا ہو وہ بھی تو شاہج ریاض بولا جاننا اپنا پنڈی والا ریاض بولا مطلب فیصلے سکی بین ری گئی اگ اگلا پسند نہیں آیا اندر بچہ جمع ہے واپس پرا کو آئیے چڑیا میری اکھا لڈیا میرا پولیس والے بھی شیتانا پو نے ایل بھی نہیں پتا ہونا لگتا پتا تر سارا پولیس والے ایک نے نا آخیا پہلے مارن آیا سی ای نو تو مارن چڈ ای مار مار گیا بچے <تصفی> <تیشتی> مار ایک سفیٹ دشتی سچ کا پڑا نہ جان کے میں ماریا وہ اندر ہو گیا دو چومے نہ بعد واپس آ گیا ہے تے بہن نال پروڈکٹ دین دے دین